اے آمان والو اپنی گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک اجازت نہ لے لو اور ان کے ساکنوہے پر سلام نہ کر لو یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم دیان کرو